خوش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 انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان مبارک تک آپ کے صحیح مسائل وہ جو سوالات آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں الجھاتے ہیں ہم ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات آپ کو دیا کرتے ہیں آپ کی الجھنوں کو سلجانے کی کوشش کیا کرتے ہیں آپ کی نعت کی فرمائش ہم پوری کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک موضوع سخن جس پر آپ کو بھی ہم دعوت سخن دیتے ہیں بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور سوال کرنے کی اپنی آبزرویشنز اپنی آرا کے حوالے سے آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں قرب قیامت کی علامات کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ قیامت کا ذکر کرنے اور قیامت کی بات کرنے کے مقاصد کیا ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا ایک امتحان گاہ بنا کر کہ یہاں پر جو کرے گا وہ وہاں پر پائے گا جو یہاں پر بوئے گا وہاں پر کاٹے گا وہ روز جزا کہ اللہ رب العزت جس کا مالک ہے اور پھر وہ روز محشر بپا ہونے والا ہے وہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ جہاں حساب و کتاب ہوگا وہ تمام کام جو یہاں دنیا میں کیے گئے ہوں گے ان کی باز پرس ہوگی یہاں سے سوال جواب یہاں کے حوالے سے ہم سے کئے جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات ہوگی اللہ تبارک و تعالی کو بقا ہے اور یقیناً تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی قرب قیامت کی بہت سی علامات ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہونے والی ہیں اور قربان فرما دی ہیں اور آج بہت سی کتابوں میں احادیث کی ہمیں وہ ملتی ہیں کہ وہ قرب قیامات کی علامات کون کون سی ہوں گی آج ہم اس بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور بہت دلچسپ گفتگو ہوگی آپ کی بھی دلچسپی کا باعث ہوگی اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ آپ اس سگین میں بھرپور دلچسپی اور توجہ کے ساتھ شامل رہیں گے آج ہمارے پینل میں جو تشیف فرما ہیں مہمان نے گرام قدر آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور محبوب شخصیت میں جن کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ انہیں وہ الفاظ عطا کیے ہیں کہ جو سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے ہم سب کو آپ سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد, محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی ہر دل عزیز پسندیدہ اور محبوب شخصیت عالم اسلام کے انتہائی ممتاز معروف اور بلا شبہ بلا مبالغہ مقبول ترین شناخت کہ الحمدللہ بہت عرصے بعد مدین شریف سے ان کی واپسی ہوئی اور ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے ہیں آپ کی خواہشات کی تکمیل کے طور پر الحاج محمد اویس رضاق قادری صاحب السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی مفتی صاحب قیامت اول تو قیامت ہے کیا چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ قیامت جو ہے یہ مزدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا قیام بھی مزدور آتا ہے قیامت بھی مزدور آتا ہے اور اس ایک خاص دن کو ہم اس لیے قیامت کہتے ہیں اس کو روز جزا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دو وہ ہیں ایک تو یہ کہ لوگ اپنی قبور سے کھڑے کیے جائیں گے تو چونکہ لوگ اپنے قبور سے کھڑے کیے جائیں گے تو کھڑے ہونے کے نسبت اس وجہ سے اس کو قیامت کہہ دیا گیا یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روز سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے اور وہاں قیام ہوگا اس وجہ سے اس کو قیامت کہا جاتا ہے دوسری سب قیامت قائم جاتا ہے کسی کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے یعنی جزا کا دن یا فیصلے کا دن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے چوں کہ ہمیں بطور امتحان بھیجا ہے آزمائش کے بھیجا ہے پر ایک مقصد حیات دے کر بھیجا ہے <coughs> یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا اور ان تمام چیزوں کا فیصلہ اور ان تمام چیزوں کی جزا بروز قیامت ملے گی یعنی دنیا کی زندگی بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک ڈائریکٹر کوئی پروگرام کرتا ہے اور وہاں پر کوئی جو ہے وہ ہوسٹ ہوتا ہے کوئی گیسٹ ہوتا ہے لیکن جب یہاں سے اترتے ہیں تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں بالکل قیامت کے دن اللہ تبارک و بطالہ کی بارگاہ میں آج اگر کوئی بالفر حکمران ہے آج اگر کوئی بادشاہ ہے آج اگر کوئی وزیر ہے کوئی امیر ہے اس کی بارگاہ میں جب قائم ہوں گے کھڑے ہوں گے تو سب ایک طرح اس کے بندے بن کے حاضر ہوں گے اور وہاں پر ہم سے سوال کیا جائے گا سما لات سلنا یمہزین انل نعیم ہر نعمت کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیں مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا گیا عقیدہ آخر قیامت کا عقیدہ تاکہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو یہاں پہ ظلم سے بچیں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کے پاس ہمیں جانا ہے جواب دینا ہے زیادتی سے بچیں غلطی سے بچیں نافرمانی سے بچیں اس طرح ہر غلط چیز سے بچتے رہیں اس خیال سے کہ قیامت قائم ہوگی صاحب <تصفح> جی بسم اللہ, <تصفح> اللہ, <تصفح> اللہ بڑی پیاری بات یہاں بیان فرماتے ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا انعقاد مان منعقد کرنا بزم بزمان محفل معاشر حشر جہاں پہ حساب کتاب ہوگا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی جا سبحان انداز, بات؟ انداز بات؟ فکر مختلف ہے نے قابل فرمایا بالکل وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اگر اس جہت سے آپ دیکھ لیجئے کہ خود قریب پہلے گزر گئے جو نہ دیکھ سکے بہت سے بعد میں ایسے آئے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل وہ مناسب مکمل طور پہ منکشف نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے چنانچہ ایک دن ایسا قائم کیا جائے گا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام میں محمود پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ہر اول اور آخر پر یہ چیز منکشپ ہو جائے گی کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو وجاہت حاصل ہے تو صرف ہمارے نبی کریم کو حاصل ہے سبحان اللہ, اللہ اولین آقرین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کے اظہار کے لیے بروز قیامت, قیامت کے قیام قائم شان محبوبیت, محبوبیت دونوں معنوں میں ہے جو لوگ نہیں مانتے رہے ان کے لیے بھی کہ وہ شان دیکھیں اور ان کے لیے بھی کہ جو مانتے رہے اور دل و جان سے نثار ہوتے رہے ان کے لیے بھی شامل ان دلیل اس لحاظ سے نظر ہے کون ہے بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ شاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ وہاں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ جاتا ہے کہ یہ فہد ہے یا ہے وہ تو بچے کو لکھ دیتا ہے اللہ کہ اس کو مستقبل کا حال اللہ کے عمل پر اللہ کو معلوم ہے اپنے علم کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حساب و کتاب کرنا ایک رسمی کارروائی کہہ لیں اس کو ورنہ حقیقت اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تو اصل مقصود, مقصود جو ہے وہ بادو نے کہا کہ اصل مقصود تو ہے ہی نبی کریم کی شان کا اظہار تاکہ جو انکار کرنے والا تھا وہ بھی مان جائے جو اقرار کرنے والا تھا اس کے ایمان میں مزید زیادتی ہو جائے صحیح کہا نا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیںسیم ساوری के साथ एक کالر शामिल करते हैं आज کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ سب کو میرا السلام علیکم وعلیکم السلام اویس بھائی کو بھی میرا السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا میرا قیامت آئے گی قیامت قیامت آئے گی کون سی دل آئے گی اچھا اور قیامت کا حساب تک کس جگہ پر ہوگا ٹھیک ہے بڑی مہربانی ضرور آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں صلاح بات کر رہی ہوں لالیہ سے جی فرمائیے جی سے بات کرنی ہے جی جی کیجیے ہیلو ویس بھائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام رمضانکی بہت مبارک ہوں بہت شکریہ جی جی آپ کو بہت مبارک ہو جی بہت شکریہ آپ میری مبارکباد دی جی آپ کی حرمائش جی کون سی نات سنائیں گے آپ جی جی آپ کو بہت زیادہ پسند بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ نازم جس طرح کے ابھی احوال قیامت کے حوالے سے کچھ ایک جھلکیاں سی پیش کی اور اس کا مقصد کیا ہوگا اور یقیناً آج ہمارا ٹاپک احوال قیامت نہیں ہے ہم قرب قیامت کی علامات پر بات کریں گے تو یقیناً ایک تمہیدی طور پر ہم نے اس قیامت کا تذکرہ کیا کہ وہ ہے کیا اور اب بات کرتے ہیں قیامت کی علامات موتی صاحب اولن تو قیامت کی علامات کو کتنی کچھ قسموں میں بڑی اور چھوٹی قسموں میں ہم کر سکتے ہیں جہاں بڑی چھوٹی تو آپ جی کہہ سکتے ہیں مطلب بعض علامات جی جی جو, جو, جو بہت قریب ہو کر ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ بعض تمام جی علامات کو ہم قرب قیامت کے علامات تو قرار دیتے رہتے ہیں ٹھیک جی ہے لیکن اس قریب میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک قریب بہت قریب ہوتا ہے ایک قریب بعید ہوتا ہے ٹھیک جی جیسے آپ میرے قریب ہیں وہ چیز بھی میرے قریب ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ قریب ہیں ٹھیک جی اس طرح جو قرب قیامت کی ذرا زیادہ قریب علامات ہمارے زمانے کے اعتبار سے وہ چھوٹی چھوٹے علامات کہلاتی ہیں اور جو بالکل عین جن کے بعد پھر جو وکو قیامت ہے <سؤال> اس میں زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا بہت ہی قلیل فاصلہ ہوگا انہیں بڑی علامات قرار دیا جاتا ہے صحیح قیامت کے دن بھی ہمیں اتنا ہی قریب رکھ لیجیے گا اچھا کیا کہیں گے وہ جو بالکل قریب قیامات قیامت کی علامات جس کو ہم بڑی علامات بھی کہتے ہیں وہ کتنی قسم کی آکل سلاط وسلام بیان فرماتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ قیامت کے بارے میں یہ بات سنتے ہیں کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بات کہ قیامت اس کے بعد آئے گی اس وقت آئے گی کوئی ایسی ٹائم کی کوئی علامت نشانی موجود نہیں ہے بد ترتیب نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانا بھی قیامت کی علامت ہے ٹھیک ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ یہ بات بیان فرمائی کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں اس طرح فرمایا جیسے دو امریکیوں کا فاصلہ اس میں فاصلہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اصل مقصود تو اس میں یہ ہے کہ لہریں اور قیامت کے درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ پر قرآن کا نزول اور جو آپ نے تعلیمات دیا وہی تعلیمات قیامت تک جائیں گی کوئی نبی نہیں آئے گا درمیان میں کوئی اور نظام نہیں آئے گا آدم علیہ السلام سے اگر آپ دیکھیں تو اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کئی شریعتیں آ کئی تفصیلات آ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح تو گویا کہ درمیان میں کوئی اور نظام نہیں آئے گا پھر نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے حوالے سے چونکہ ایک باقاعدہ معاشرہ قائم کیا تھا ایسی تعلیم دی تھی کہ اس معاشرے کے اندر تمام خوبیاں جو انسانی کمالات اس معاشرے میں موجود تھے اب جو جو اس معاشرے سے اس زمانے سے دور ہوتے جائیں گے وہ کمالات کم ہوتے جائیں گے اور علامت قیامت پیدا ہوتی جائیں گی خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی تو نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی اخلاقی اور اعمال کے اعتبار سے خرابیاں تھی آپ نے وہ تمام کی تمام ممکنہ گنوا دی کہ یہ بیماری بھی ہوگی یہ بنا بھی ہوں گے یہ برائی بھی ہوگی یہ برائی بھی ہوگی, برائی بھی ہوگی حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو جو خرافات تھی وہ بھی پیدا ہوں گی اگر اس میں کسی نے اپنی والدہ سے زنا کیا ہوگا وہ بھی پایا جائے گا یہاں تک کہ ان میں بہتر فرقے تھے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے صحیح صحیح اس سوالے سے بات کرتے ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ کیا حال چال ہے آپ کے الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میرا بات کر رہی سالکوٹ سے جی پہلی دفعہ پرسو کال کی تھی اچھا آپ کو آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن آپ تھے نہیں اچھا تو میں نے آپ سے کچھ خبری لینی تھی پر اس سے ایک دن پہلے آپ نے بتایا تھا افط پار کرنے کا اور یہ الفاظ آپ کے اتنے میرے دل میں مطلب چب گئے کہ میں ازاروں ستار ہونا شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ سے استخص فار کی اور ساتھ میں جو نسخواں بیٹھے تھے ان कि الفاظ تو ماشاء اللہ کے اتنے ہوئے جن کو کہ میں مطلب کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے آگے افط پار کرتی رہی کرتی رہی اور بہت مطلب اور میں علامہ مفتی صاحب کی بھی بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا لے جا دیا ہے اتنا پیارا ماشاء اللہ ان کو لے جا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مصومیت ان کے پہرے پہ دی ہوئی ہے بہت ماشاء اللہ پیارے رکھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ویسا جی میرے بہت پسندیدہ نا خواہ ہیں بہت پسندیدہ اور میرے سستیم بھائی تین کوشچن ہیں پہلا کوشچن تو یہ ہے آپ صلیم نے جو ہے بہت سارے مطلب بتایا ہمیں جو آج پل تو کافی نظر آتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑتا ہے مطلب رشتے رشتے آپس میں نہیں رہے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی وسلم نے بتایا ان سب کی آس پاس کل نظر بھی آ رہا ہے جو آج کل تلاقی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کا کیا ہے تسلیم بھائی مطلب قیامت اس سے کتنی دور آئے گی یا دوسرا کہ دو مطلب آپ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت مامدی حضرت اسلام دنیا میں آئیں گے ان کے آنے کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ قیامت رہے گی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تشمین بات کر رہا ہوں لخور سے جی مقدس فرمائیے میں تو پہلے تو آپ لوگوں کو راج تشمین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین کے کام کے لیے چنا خوش قسمت ہو گیا میں ابھی میں قرب قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اپنے ایک خیال کا اظہار کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آکا صلیم کو بھیجنے سے پہلے لاکھوں سال حضرت آدم سے بھی پہلے دنیا کو سجایا اور میرا تو اپنا خیال ہے شاید مسکانۂ کرم اس سے زیادہ بہتر فرما سکتے ہیں کہ کیا چودہ سو سال گزرنے کے بعد یا اور کچھ ایسے بعد ہی قیامت آ جائے گی جس دنیا کو کئی لاکھوں سال سجایا اور میں اس سے آپ کا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کا سوال تھوڑا سا مبم ہے لیکن میں اس کو انشاءاللہ شامل کروں گا کہ کہا نا کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمید طولانی کہ جس کے لیے کائنات سجائی وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو قیامت قریب ہے تو یہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ سوال کریں گے اور یہ بہت اہم حصہ ہے آج کے اس پروگرام کا انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اویس بھائی مجھے توقع ہے آپ سے کہ موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کلام کا انتخاب آپ انشاءاللہ کریں گے جی ضرور انشاءاللہ کوشش یہی ہے میری وقت میں اپنے جو اشعار سوچ کے رکھا ہے میں نے وہ پڑھ سکوں برادر حضرت استاد مولانا حسن رحمتہ اللہ تعالی کی لکھی کلام انات ہے تمہارا مصیبت میں جب دیا ہوگا میں جب لیا جگرتے گرتے تیر لے لیا ہوگا جگر سے گرتے ترا لے لیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے سو جم It is, it سخی دکھاتے کوئی کو نوش زبان سوکھی دکھا کر بے کو سے جنا دے بات کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا ہے یا رسول اللہ تو کوئی شام کے دامن مچل گیا مچل گیا ہوگا کہیں گے اور ندی الحب ولا میرے حضور کے لب پر انہا ہوگا نبل ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا اور میں پھول کے در کا بھی ہوں فضرے ما سے مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا, ہوگا دین ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم वालेकम जी कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं जी है हम बांग्लादेश से बोल रहे हैं जी जी फरमाइए भाई हमें अब एक इंतजा है हमारे बांग्लादेश के जो मौलाना है मौलाना अबैदुलहक साहब वो इंतकाल करेंगे उनके लिए एक जैसे दुआ कीजिएगा हमारा मुक्ति सब को बोलिएगा और हमारा सवाल है जो شرابی کا تم میں جو عمرہ عمرہ کڑا جاتا ہے میرے سنت کو یا نہیں عمرہ کس کو بڑا دیکھا جاتا ہے سوری ریپیٹ کیجئے گا سوال جی سوال دہرائیں گے ہم شرابی پڑا جاتا ہے ہاں اور عمرہ بھی جاتا ہے ہاں اس کو آرویج کے بھیا قرآن کو دیکھ کے پڑا جا رہا ہے اچھا اچھا ایک جنس سے ہم کو بجنی کلیئر کرنا ہے ہم تو ڈھاکر ڈھاکر سے بول رہے ہیں سمجھے میں سمجھ گیا میں کچھ اردو بول نہیں سکتے میں نے آپ کا پروگرام ہم ڈیلی دیکھ کے بہت دلچسپی ہے سر اللہ آپ کو دے کی جیسے ہم کو پروگرام دیکھ کے ہم مر سکے یہ میرا ہے بہت شکریہ اللہ اللہ حافظ کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تسیم بھائی السلام علیکم وعلیکم السّلام مفتی اکمل صاحب مفتی احمد صاحب کو بھی سلام وعلیکم اور اویاس بھائی کو بہت بہت زیادہ سلام اور عمرے کی مبارک بہت شکریہ جی میں تسیم بھائی فیصل بول رہا ہوں جی جی فیصل صاحب فرمائیے میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی کال کی تھی تو میں معذرت کرنی تھی مفتی اکمل صاحب میں نے کوشچن کیا اور اس کا آنسر تو آج پھر قسمت سے پھر کال مل گئی تو میں نے وہ کوشچن یہ تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ میرے والد صاحب یو ایس اے میں تو وہ کسی اسٹور پہ جاب کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ میں تو وہاں پہ کچھ ہاٹ ڈاگ خرام گوشت کے بھی ایک دو ایسے میں ان کی دکھتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب وہ پوچھ رہے تھے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا میرا وہاں جاب کرنا ہے یا مجھے جو سیلری ملتی ہے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں یہاں ایک مختصر سبق فا لیں وقفے کے, کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری قائم تصیم صاحبی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد اویس رضاق قادری صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے بات کر رہے تھے مفتی صاحب آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی میں یاد رہا تھا کہ جیسے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے ہم آگے ہٹتے گئے آگے بڑھتے گئے تو برائیاں پیدا ہوتی گئی اولاد کا نافرمان ہونا ظالم حاکم کا آنا شراب کا عام ہونا وغیرہ وغیرہ ان کو سغر علامات سے تعبیر کیا جی. پھر مزید آگے چل کے زلزلوں کا آنا فتنوں کا قتل کا بڑھ جانا ان کو گستا پھر ایسے آخر میں جا کے جو ہے وہ دعوت الارض کا یاجود ماجوج کا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی جزال کا آنا بھی اور حضرت مہدی رضی اللہ اس تو تفصیل سے ہم بات کریں گے میرا جو, را... جو انت... انت... سے ایک سوال معذرت کے ساتھ جو نکلتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تمام برائیاں اس وقت اکٹھی ہو جائیں گی کیا حکمت نظر آتی ہے کہ قیامت بہت برائیاں ہوں گی تو اس پر آئے اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے قیامت تک حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک ضابطۂ ہاتھ دے دیا اور हुँ. فرمایا کہ جب ایک بھی روح زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی ٹھیک تو گویا یہ حضور علیہ السلام کے نظام کی امپلیمنٹیشن کا دور ہے हुँ. جس طرح آپ کی آمد سے پہلے میکنگ کا دور تھا हुँ. آدم علیہ السلام آئے عیسا علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے مختلف عمل احترام آئے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمال تھا اور وہ سارے کمال جمع ہو کے نبی کریم علیہ السلام میں ہے صحیح بالکل اسی طرح پھر آپ کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہوا یہ قیامت تک چلتا رہے گا جب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اللہ کا روح زمین پر کب قیامت ہے صحیح, صحیح اسی سب اس پر ایک تو آپ بھی کچھ گفتگو فرمائیے گا کہ اس کی کیا حکمت کیا ہے کہ وہ سب برائی پر قیامت آئے اور دوسری بات یہ کہ قیامت کی علامات ہم کیوں بیان کرتے ہیں کتابوں میں بہت سی میں لکھا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں علماء بھی بیان کرتے ہیں پروگرامس ہم بھی کر رہے ہیں کیوں ایسا اس کی ضرورت کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے کہ آپ نے قرب قیامت کے علامات کو کیوں بیان کیا حکمتیں ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ اصل میں ایک نبی کے نبوت پر دلیل ہوتی ہے یہ غیبی خبریں ہوتی ہیں ہم ہم نبی جب غیبی خبر دیتا ہے اور ویسا ہی واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعی نبی ہیں کیونکہ م. نبی سچی خبریں دینے کے لیے آتا ہے مستقبل کو غیبی خبریں دینا یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے م. ان کی آمد کے بڑے مقاصد میں سے ہے م. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے خود ابھی یہ تمہیل نشاز فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ برائیوں کا جب مجموعہ ہو جائے گا دنیا میں تو پھر قیامت قائم ہوگی م. تو یہ پہلے سے یہ باتیں بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے رہیں کیونکہ قیامت کا ایک وقت کو فکس نہیں کیا گیا م. اس کا تعین نہیں ہے تو ہر شخص اپنے اطراف میں کچھ علامات دیکھ کر اور ان باتوں کو سن کر آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہوگا تو شکمیاں بھی مقصود ہوتا ہے آخر کی تیاری کی جانب صحیح تیسرا یہ کہ جب یہ برائیوں کا بیان ہو جاتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شدید ناپسندیدہ ہیں تو وہ پھر ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جن کو جن کی بنا پر یہ قرب قیامت کی علامات کو بیان کیا جاتا ہے صحیح ابھی کہ قرب قیامت کی جو چھوٹے چھوٹی علامات جس کو سورامات کہا جاتا ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث سے مبارکہ میں تفصیل بیان فرمائی थी. بخاری مسلم کروی خاص طور پر ان کے اندر جو قرب قیامت کے علامات ہیں ان کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا کہ آخری زمانے میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا صاحب سلام نے پوچھا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے فرمایا قتل قتل اچھا یعنی کثرت کے ساتھ قتل ہوگا اور ایک روایت میں اسی کے ساتھ متفری حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قاتل یہ نہیں جانے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں اتنا یعنی ایفسا اندھا دھل قتل کریں گے اور مقتول بھی مطلب یہ کہ نہ انصافی میں نہ فرمانی میں اور اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل میں ایسا اندھا ہوگا کہ وہ مقتول ہو جائے گا کہ نہیں پڑتا ہوگا پوری دنیا میں دن ایسا ہوتا ہے نشانی ہو سے مزید کریں ایک کورا شامل کرتے ہیں السلام علیکم کی تعلیم مجھے دلوانی ہے تو مطلب السلام علیکم السّلام علیکم ہاں وعلیکم السلام بول رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اجمیر سے شبنم بول رہی ہوں اچھا فرمائیے انڈیا جی جی فرمائیے جی میرے کو مفتی السلام علیکم السلام میرے کو سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا تھا مفتی اکمل صاحب سے تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی مطلب نالج رکھتے ہیں ان کو اتنا علم ہے تو مجھے اپنے بچہ میں ایک پانچ سال کا ہے میرا بچہ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ان کے جیسا بنے تو مطلب وہ कैसे بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے को کو कहां کہاں سے دلاؤں انڈیا میں مطلب مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کس جگہ اتنے پھرتے ہیں آج کل وہ ایسا کہتے ہیں یہ مت کرو یہ لوگ کہتے ہیں یہ مت کرو تو مطلب میں کس جگہ سے تعلیم دلاؤں بالکل مفت عطمتا مطلب ان کو علم حاصل ہو جائے اسے اور بس مطلب کیا کورسز ہونے چاہیے اس کے لیے اور مطلب آپ ابھی نہیں تو کبھی اور سب چیز سے کوئی اور پروگرام میں بہت شکریہ اللہ آپ صرف کال اور شامل کرتے ہیں السّلام علیکم ہلو السلام علیکم تقسیم اکثر وعلیکم السلام تصویر میں کمل نواز روپ پنڈی سے بات کر رہی ہوں علیکم اور کو بھی وعلیکم السلام جی بولیے جی और انکل آپ کو صحیح ٹائم میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں روز آپ کا انتظار کرتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ آ گئے اویس انکل آپ کی بہت ناخوان میں آپ کو صرف ایک شیئر کہنا چاہتی ہوں اور ایک ریکویسٹ بھی کروں گی اس غیر کی ہر تان ہے دیپک سے لپک جائے آواز اویس تو دیکھو اویس انکل میں نے آپ سے جو ہے نا ایک ریکویسٹ کرنی ہے اور تقریباً کوششن بھی بھی ان شاء اللہ جی یہ آپ کی بھی ریکویسٹ ہے جب میں گھر سے نکلا تو میری چھوٹی بچی نے آپ کی فرمائش کی ان شاء اور میری بیٹی ہے اپنی بیٹی ان شاء اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ جی جی سوال کیجیے گا ہلو لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب بات یہ ہے کہ قیامت کی علامات سرکار سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس کی حکمت بیان فرماتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آکال سلاط السلام کی وہ جو نشانیاں پیشن گوئیاں فرمائی وہ پوری ہو رہی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بھی گفتگو فرمائی کہ جب وہ پوری ہو رہی ہوں گی اس وقت ایمان اٹھتا جا رہا ہوگا جی ایمان میں کمزوری آئے گی اور جہاں تک تعلق حکمت کا یہ تو بات بالکل فٹ ہے کہ حضور علیہ السلام دل میں غیب رکھتے ہیں اور ہر نبی تو اس لیے آپ نے آئندہ کے حالات کے بارے میں فرما دیا کہ اس اس طرح ہوگا اور ساتھ میں یہ مقصد بھی تھا کہ ایسے دور میں تم میری سنتیں کس طرح عمل کرو گے ایسے وقت میں تم میرے دین پر کس طرح عمل کرو گے عزت حضرت حضرت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کتنوں سے حضور علیہ السلام سے ہمیشہ یہی عرض کرتے تھے کہ ہر شخص آپ سے خیر کے بارے میں سوال کرتا ہے میں شر کے بارے میں سوال کرتا ہوں تاکہ میں ان شر سے بچ سکوں صحیح تو ان کو یہ بتایا اکثر قرب قیامت کی علامات حضرت حضیفہ بن یمان سے مرغی ہیں وہ بکثرت روایت کرتے ہیں صحیح. تو اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم جس دور میں ہو हم. اس دور میں اگر دسواں حصہ بھی صحابہ ترک کر دیں हم. دین کا تو اس میں ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے صحیح. اور ایک ایسا فتنے کا دور آئے گا کہ جس میں دسواں حصہ بھی عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے جو حضرت ابو ہریرا سے مروی ہے کہ اعمال میں سبقت اختیار کرو کہ ان فتنوں کا دور آنے والا ہے یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے عمل میں سبقت اختیار کرنا से پھر से یہ بھی فرمانا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا تو سمبولیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے